وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِهُ وَرَسُولًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهِ حُقَّ وَلَا تَمُوتِنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ بَعْدًا وَخَلَقًا مِنْهَا زَوْجَهَا بسام الهمار لانا كثير والنساء بته الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا امنته الله نقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشق الأمور محدثاتها وكل مدثة فدعة وكل فدعة ضلالة وكل ذلالة في النار من الله ورسوله فقد رشد واهتدى وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ وَغَوَاكُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِرْاٰهِيمٍ وَعْلَى آلِي إِرْاٰهِيمٍ إِنَّكَ حُمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ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 وحذل اغذة من لسان يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس مزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر ملادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله ملذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنسان موت كباعد سب سے زیادہ جس سہارے کا محتاج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہے اسی لیے جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کا نام لے کر آپ رحم اللہ کہتے ہیں جو رحمت اللہ علیہ کہتے اس کو رحم فرمائے نویل اسلام کی جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم عبد ابن, ابن الى رحمتک و حد ابن و امتِ احساجہ علا رحمتِن تو نازابی یہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہے اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے اس وقت یہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے اور تو غنی ہے کہ اس کو آزاد دے تو رحمت کا سہارا اس کا احتیاج مرنے کے بعد ہر بندے کے لیے ضروری ہے صحیح بخاری کے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنہ الا برحمت اللہ کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی اور مہنگی دولت ہے اور تمہارا عمل اس نہیں ہے کہ اس قیمتی دولت کا مول بن سکے تم عمل کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو تم کو رحم آ اللہ رحم سے ڈھانپ لے وہ رحمت جنت کے داخلے کا سبق بنے گی اور ایک خوشخبری کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے غصے سے مقدم اور پہلے ہے شہی بخاری کی حدیث میں نبیر اسلام کے شادی اللہ فرماتا ہے رحمت سباقت غذا میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سمت لے گئی اسی کو گئی من اشا رحمت ہی وسے اجکل شیخ ایک میرے عذاب کا معاملہ ہے اور ایک میری رحمت کا معاملہ ہے عذاب جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں مگر رحمت ہر شے پر وسیع ہے ہر شے پر حاوی ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چند آثار آج بیان ہوں گے اور ان آثار کے اسباب بھی سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مواقع اور اس رحمت کے اسباب اور گنگوجے صحیح بخاری خوب رتا واحد قیامت کے دن یہ زمین ایک سفید روٹی کی مانند ہوگی اللہ تعالیٰ کے جو پس رزق کی دلیل ہے ایک جمع غفیر ہوگا قیامت کے دن لیکن جو مومن ہوں گے اہل جنت ان کے تتو کے نیچے یہ روٹی ہوگی وہ ادام البالام والنوم الباد نو روٹی کے لیے سالن مہیا کیا جائے گا بیل اور مچھلی کا گوشت کون سا گوشت جو ان کی کلیجی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے زیادہ تو قابل دلخوت وہ ٹکڑا سب سے لذیذ گوشت ہوتا ہے بالکل چھوٹے سائز کا وہ ان کو پیش کیا جائے گا اور اس ایک ٹکڑے کو ستر ہزار لوگ کھا سکیں گے ہر بندے کو مہیا ہو کر اور ایک ٹکڑا اتنا بڑا ہوگا کہ ستر ہزار لوگوں کو کفایت کر جائے گا فرمایا کہ اہل جنت یہ اہل جنت کی مہمان نوازی ہے نظر اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کو سب سے پہلے پیش کی جائے جیسے شادیوں میں سٹارٹر پیش کرتے ہیں مہمان وادی کا آغاز یہ قیامت کا سٹارٹر ہے روٹی وہ دنیا کی روٹی نہیں اور نہ وہ کلیجی سے مرہب جو گوشت ہے وہ دنیا کا گوشت ہے یہ صرف نام ہے کے طور پر ہے تاکہ آپ سمجھ اس روٹی کی لذت اور اس گوشت کی لذت قیامت والی ہوگی توفیح عبادی مالا پیش کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے نا نعمتوں کا تصور کسی دل و دماغ پر ہوا ہے یہ جو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ یہ ضیافت پیش کرے گا کہ اہل جنت کی مہمان نوازی اس میں نہ پر نہیں کہ وہ بھوکے ہوں گے یا پیاسے ہوں گے اللہ ان کو بچائے گا بھوک اور پیاس سے مگر یہ رب تعلیٰ کی طرف سے تقریر ہے آپ کا عزیز مہمان ہوں اللہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن آپ پیش کرتے ہیں اسرار کے ساتھ کھلاتے ہیں اس کو یہ مہمان کی تقریب ہے اللہ یہ تقریب ان کو ادا فرمائے گا جس کا ماننا یہ کہ بقیہ جو اہل معاشر ہیں بھوکے اور پیاسے ہوں انہیں اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا تقریب دے گا مہمان مہمانوازی پیش کرے گا بیدان امہ شرکن دے گا. اس کا سبب کیا ہے یہ اہل جنت کی مہمان نوازی اور جنت کا حصول ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ دین امن امیر حید لو جنات الفردوس سے نزول ہے جو لوگ ایمان لائیں عمل صالح کر لیں جنات الفردوس ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے یہ اس کی تنحید ہے تو میدان معاشرے میں یہ اللہ کی طرف سے تقریم ہوگی اہل جنت کے لیے جبکہ دنیا بھوک اور پیار نڈھال ہوگی انہیں بھوک نہیں لگے گی مگر مغرب تعلیٰ کی مہمان نوازی سے بڑے محظوظ ہوں گے جو ان کی تقریر رفعت شان اور عزت کا باعث ہوگی کہ اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ میدان معاشرے میں وہ اپنے بندوں کو اس طرح عزت اور رفتمائے گی جس کے لیے آج عمل ایل اے کی ضرورت ہے ایمان اور پختہ توحید کی ضرورت ہے کہ میدان معاشرے کی تقریر ہے سید بخاری کی ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمائن جب سارے ابرین و آخری میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے ایک نظا آئے گی ایند المتحق نے میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر جائے اللہ کی محبت استقرار پکڑ لی پھر کی محبتوں کے مرکز اللہ کی محبت کے تابع ہوتے ہیں پھر اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتے ہو اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں اہل توحید سے محبت کرتے ہیں مشرق سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے اس سے کوئی دوستی محبت اظہارِ یا گانگت مسکراہٹوں کے کی تبادلے ہرگز نہیں کرتے چاہے کوئی سیاسی مفاد ہو یا مالی مفاد ہو عقیدۂ توحید کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں تو وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر محبت کرتے تھے یہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہوگی صلاف منقنفی حجم خلاوت علی ایمان جس بندے میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا پہلی چیز کیا ہے یقول اللہ و رسول احب الاں سوام <سواهونا> کہ اللہ رس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو محبت آ گئی دل میں اللہ کی محبت آ اللہ کے رسول کی محبت آ پھر دوسری چیز کیا ہے ماحب المر اللہ حب اللہ <دلال> دلہ اب وہ لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے ہی یہ اللہ کی محبت کی صداقت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صداقت کی دلیل کب وہ لوگوں سے بھی اللہ کے لیے محبت کرے اس کا ملنا جلنا اللہ کی ندا کے لیے ہو مل بیٹھنا اللہ کی ندا کے لیے ہو تو قیامت کرو یہ ندا آئے گی المتحابون جلالی میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں اُن کے لیے دو اعزاز ہیں میدان معاشرے میں ایک من نور لحم نوری شہادا ان کے لیے نور کے ممبر تیار نور کے میں نے تیار کر رکھے ہیں ان پر ان کو بٹھاؤں گا اس میدانِ معاشرے میں جہاں بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چلیں گے کیا ان کے جرائم ہوں گے کیا ان کی معصیتیں ہوں, ہوں گی کہ پاؤں کے بل نہیں چلیں گے سروں کے بل چلیں گے اس عالم میں جو بندے نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں کیا ان کی رفت اور شان ہے کیا ان کی تقریب ہے نور کے ممبر اپنے آپ سے دور نہیں رکھوں گا قریب رکھوں گا یقب تو دیکھ کر دوسرا اعزاز کیا ہے تحت کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں حشر کے میدان یہ میدان شرک بڑی عظیم نعمت ہے عرش کے سائے میں لینے قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی درخت ہے نہ آپ کے یہ گھر ہوں گے چٹیل میدان تدن شمز و شمس و حقاء دکون آئے گا نصافت سورج قریب آئے گا ایک میل کے فاصلے یہ سورج بھی تیامت کا سورج ہے دنیا کا سورج نہیں ہے دنیا کی ہر شہر نئی اس سے نابود ہو چکی رشم سکو غیر جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اس کے نور کو چھین لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا لوگوں کے سامنے کہ سورج کی پجاری ہو یہ تمہارا محبوب جہنم میں جا رہا تمہیں کیا بچائے گا یہ غیرت توحید ہے وہ سورج قیامت کا ہوگا جس کی حدت اور شدت دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی تو ان حالات میں یہ سایہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے تو یہ دو نعمت ان کا حصول کس بنا پر ہے کہ تو توحید کی غیرت پیدا کرو اپنے اندر اور تمہاری محبتوں کا مرکز اللہ کی محبت اللہ کی رضا ہو لوگوں سے محبت کرو اللہ کی نظا کے لیے نظا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے ملتے تھے اللہ کے لیے بیٹھتے تھے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کھاتے پیتے تھے ان کے لیے ندا ہے اور یہ دو نعمتیں اللہ کے عرش کا شاید اور نور کے ممبر جن پر بٹھایا جائے گا اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اور اس کا راستہ کیا ہے کہ آج تمہاری دوستی اور دشمنی کا مرکز اللہ کی ذات ہے شبد احمد جو لوگ مومن ہیں موحد ہیں ان کے دل میں سب سے سخت اللہ کی محبت ہے اس سخت محبت کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی اللہ کے محبت کریں لا تا کی جو قوم ہے یوں بل یوم یو دول مرحت اللہ و رسول اس زمین کے نقشے پر آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو قیامت کو مانتی ہو اور اس کی دوستی اللہ کے دشمن سے ہو اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے دشمن سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی اور اگر دوستی ہے تو ایمان باللہ میں جھو ہے کچھ کمی ہے یہ دوستی دینی دوستی ہے بعض اوقات گھروں میں ایک بھائی مشرق ایک موحد تو وہ تعلق اخوت کی بنا نام بولے باپ مشرق ہے بیٹا معاہدے تو وہاں محبت ہوگی باپ بیٹے کے تعلق سے دینی محبت نہیں دینی محبت کا اپنے ہی یہ اللہ تعالی کی رحمت کے آثار ہیں نور کے ممبر عطا ہوں گے اور اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور ان کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے اور یہ سایہ بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگی بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال قیامت کے روز بندے کے سر پہ سایہ بن جائیں گے نبی السلام کی حدیث ہے کل لوم تحت تخت ذیل صدقہ یوم القیامہ حق تقدا بین الخلاء ہر بندہ قیامت کے دل اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگی جتنا صدقہ وہ دے گا جتنا گہرا دے گا زیادہ دے گا اتنا گہرائی سے اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کی تپی سے بچائے گا اور یہ سایہ کب تک قائم رہے گا جب تک اللہ رب العزت ساری کائنات کے حساب سے فارغ نہ ہوئی اور قیامت کا دن جو ہے دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہو یہ سایہ تنا رہے گا سر پہ بائم رہے گا یہ اس کی رحمت کے اثار میں سے ہے اور اس کے اسباب میں سے کیا ہے صدقہ صدقے کی محبت اللہ کی رحمت اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا جتنا یہ صدقہ کہہ رہا ہوگا اتنا یہ سایہ کہہ رہا ہوتا جائے گا اور بندے کو راحت دے گا لطافت دے گا اس قدر قیامت کی توالت اس کو محسوس نہیں ہوگی صحیح مخالف کے حدیث کے مطابق کہ پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن کچھ بندوں پر یوں گزر جائے گا جیسے عصر اور مغرب کی نماز کا فاصلہ دو ڈھائی گھنٹے اللہ کی قدرت بھی ایک ہی دن ہے لمبا بھی ہے چھوٹا بھی اس کی قدرت کے آثار میں سے اس کی رحمت کے آثار میں سے سبب کیا؟ یہ لطیف سایہ اللہ کے عرش کو پورے میدان معاشرے میں کوئی سایہ نصیب جو کہ دستیاب نہیں ہوئی صرف اللہ کے عرش کے ساتھ نبی اسلام کی حدیث صبر دلّہ یوم اللہ دلّہ دل دل دل صاف قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ایک امام عادل وہ سربراہ جو عدل سے کام نہیں تھے عدل اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی رعیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی توحید کو قائم کر دے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ کی سگنت کو قائم کر دے رعیت کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کو انصاف مہیا کرے ان کے ساتھ معاملہ عدل کی بنیاد پر کرے یہ امام عادل اللہ کے عرش کے سایہ نے ہوگا دوسرا رج اللہ مذاکرہ خال الحفاظت وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائے آنسو سے اللہ ان کی قدر کرتا ہے جو آنسو بہتے ہیں اللہ قدر کرتے ہیں ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی یہ سب سے قیمتی قطرہ ہے دنیا میں دوسرا قطرہ مجاہد فی علی اللہ کے خون کا قطرہ ہے اور یہ قطرہ ہے جو اللہ کی رحم تنہائی میں رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے محمد المقدر رحم اللہ بہت رویا کرتے تھے علماء میں سے اور جب آنسو بہتے تو اپنے چہرے پر منتے کہ تیرا یہ فرمان ہے کہ جہاں یہ آنسو پہنچ جائیں وہاں جہنم کی کے آدمی تو میرے چہرے کو جہنم سے بچا لیں یہ نوجوان یہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے اور تیسرا وہ شخص ہے قلب و مالق جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ مسجد کا شوق بنانے کا شوق تعمیر میں شامل ہے نماز و باجمات کا شوق مسجد میں ہونے والے دروس سننے کا شوق مسجد کی محبت ہے مسجد کے صفائی کا شوق گندگی دیکھے یہ نہ ہو کہ خاتم کا انتظار کرے خود اس کو صاف کرے بڑا اس کا عجب ہے بڑا اس کا ثواب ہے اس پر جنت بھی حاصل ہو سکتی ہے جیسے ایک شخص نے راستے سے ایک مردی شہر کو ہٹا دیا اللہ نے جنت دے دی صحیح مسلم کی حدیث وہ تو راستہ ہے مگر یہ اللہ کا گھر یہ اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کی تقریر ہے تو ہر شوق جو مسجد سے منسلک ہو یہ اس اجر کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کا دل معلّہ ہو مسجد کے ساتھ اور وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرے جس کی بات ابھی ہم نے کی راجو با فی اللہ اللہ کے لیے محبت کرے اجتماع علی علی ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہو یہ دو بندے بھی اللہ کی عرش کے عرض کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ شخص بھی جس کو خوبصورت اور عداوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف اللہ کے خوف کی بنا کو اس گناہ کو ٹھکرا دے اس دعوت کو ٹھوکر مار دے تو اللہ تعالیٰ فیامت کے روز اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ تھا فرمائے جہاں بڑے بڑے ستر اسی سال کے بوڑھے نیکیوں اور گناہوں کو شکار کر رہے ہوں گے حساب اور کتاب کے الجن میں ہوں گے وہاں یہ نوجوان ایک تقویٰ کے کردار پر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو وراج المۃ سب تقاصہ تعالیٰ میں شمار ہو جو بندہ صدقہ دے اللہ کی راہ میں اتنا چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہ اللہ کی رحمت کے آثار عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور یہ بھی بھرپور رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس رحمت کے اسباب بیان کر دی کہا کس کس کو نصیب ہو ہر ایک کو نصیب نہیں ہو ایک یہ بندے اس کردار کے حامل ہے. یہ کردار اپناتے ہیں انہیں اللہ کا عرش کسایا کسایا نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت کے اسباب سب سامنے آ گئے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا عراقہ میں یوم دفع دفاع کل مسلم یہود اور دیا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی ایک عیسائی دے گا ہر مسلمان اس کے ساتھ ایک یہودی کو کرے گا یا عیسائی کو کر دے گا اور فرمائے گا ہاں فکا کو کبھی فضا کبھی میرے مسلمان بندے اے میرے موحد بندے دنیا میں گناہ بھی کرتے تھے گناہ کی سزا میں آج دے سکتا ہوں مگر تیری توحید اس توحید کی عزت یہ ہے اس توحید کی برکت یہ ہے تجھے بچا لوں گا اور تیرے بدلے اس یہودی کو یا عیسائی کو جہنم میں ڈال وہ تو جہنمی ہے ہی وہ تو مگر جو ان کے جرائم ہیں بالخصوت یہودی کتی قوم اس دنیا کی آج ان کا کردار آپ کے سامنے اسرائیل کا غزہ تباہ کر دیا فلسطین کو تباہ کر دیا امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنے کے درپئے ہے انتہائی خبیش قوامین ان کو کتا کہنا کتے کی طرح تیامت کو سزا ملے جو ان کے جرائم ہیں وہ جرائم بھی جہنم کا موجود ہے مگر یہ دوہرا عذاب یہ تمہارے گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کرو دا دا. تو یہ بچا لیں. تیری توحید کی وجہ سے تو بڑے شرف کی بات ہے عقیدہ توحید تو گناہ گار تھا گناہ کرتا تھا لیکن توحید راسخ راسف توحید کا فہم موجود تھا توحید ربوبیت کا توحید الوحیت کا توحید اسماء صفات کا اور بڑا قدر تھا ایک بندہ توحید کو قبول کر لے یقین کامل کے ساتھ اور تصدیق جازم کے ساتھ شہادت کے ساتھ گواہی یعنی گواہی دل و جان سے زبان سے جسم کے اعمال سے پوری طرح گواہی دے توححد کی تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا کی اس کی رحمت کی دلیل اور اس کی رحمت کے اثار میں سے ایک مواحد مزن صاحب توحید لیکن گناہ کار خطا کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کو ایک یہودی ایک عیسائی دے گی فداؤ کبھی نما رہے تیرے عقیدے کی برکت سے میں اس یہودی یا عیسائی کو جہنم کے عذاب کے تعلق سے تیرا بدل بنا دیتے تجھے بچا لیتے تو پھر اس سے اس رحمت کے سبب کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کو فہم توحید میں کھپا دو فہم توحید اختیار توحید عمل میں توحید نشر توحید جہاں موقع ملے توحید کو بیان کرنا اللہ کی توحید کو پیش کرنا جو انبیاء کا مشن تھا امبیا کا مشن ہے اس مشن کے نمبر دار میں توحید کا فہم ہو لیکن بندہ جری نہ ہو کے اس اپنے گناہ کرتا رہ اس میں ضروری ہے کہ آپ کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں یہ ضروری وہاں اگر قابل قبول ہو جائے یہ چیز رحمت کے اسباب میں سے رحمت کے اسباب میں سے شرک نہ ہو توحید عید جب نہ آدم ان نقل و خراب درد خطایا سمر عقیت لاتر کو بھی شہیہ لاطع کو بھی خراب مفرت فضلہ آدم کے بیٹے یہ پوری زمین اگر تیرے گناہوں سے بھر جائے اس میں شرک نہ ہو فہم توحید پورا ہو شرک کا ارتکاب نہ ہو شرک کا ارتکاب اگر ہو گیا تو جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں حق تالی جی جمل پیات صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں سوئی قیامت کی دے دی جائے سوئی کے سراغ سے اونٹ کو گزار دوں اگر گزارنے میں کامیاب ہو جا کے تو پھر جہنم سے نکال لیے گا کوئی نکال سکتا ہے پوری زمین بھری ہو تیرے گناہوں سے لیکن شرک نہ ہو لاتا جی تو کہ میں خوراک ہے مفرت میں فصلہ میں پہلا کام یہ کروں گا اس زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں مغفرت سارے گناہ صاف ہو جائیں گے چھپ جائیں گے اور اپنا فضل بھر دوں گا اس زمین گنا مٹا کر فضل ڈال دوں اور یہ زمین تجھے لوٹا دوں شرف نہ ہو تو یہ توحید جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا دیکھیں قیامت کے روز مجھے سے گناہ گار کا اور ہم سب کا سب سے بڑا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آپ کی سفارش کریں اور شفاعت یقیناً ہو آپ شفیق المجل نبی اسلام کا فرمان ہے عبر شاف ان ابر کو میں پہلا شاف ہوں گا شفاعت کروں گا سفارش کروں گا اور میں پہلا شخص ہوں گے جس کی شفاعت قبول کی جائے نبی رسم خوشخبری دی امت کو خوش ربی اللہ مجھے اختیار دیا کیا اختیار دیا یا تو آدھی امت جنت میں لے لو امت کون سی امت امت اجابت امت کی دو قسم امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت میں پوری امت ہے اس میں یہودی عیسائی کافر مشرق مجوسی تحریر مسلمان سب شامل امت اجابت وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول کر وہ امت عجابت کے الگ یا تو اس میں سے آدھے لوگ جنت میں لے لو یا شفاعت لے لو آپ کو مقام شفاعت دے دوں صحابہ سن رہے تھے بے چین کہ آپ نے کیا پھر پسند کیا ماں رکھتا تھا یار آپ نے کیا پسند کیا کہ شفا میں نے شفاعت کو پسند کیا اس کا ماننا یہ کہ شفاعت کے ذریعے آدھی عمر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بڑا سہارا رحمت کا مگر اس راہمت کے حصول کا سبب کیا ہے قرآن کہتے من طبا کہ قیامت کے دن جو بھی شفایت کریں گے اپنی مرضی سے نہیں کریں گے صرف ان کی کریں گے جن کی شہایت پہ اللہ راضی ہو مشرق اللہ کے دشمن اللہ ان کی شفات پر کیسے راضی ہوں گے نبیل اسلام کیا آمد کروز شفاعت کریں گے صحیح بخاری کے الفاظ ہے یہ حد علی اللہ مجھے شفاعت کا موقع دے گا لیکن ایک حد قائم کرے گا یہاں سے لے کر وہاں تک کی شکایت کر جو حد قائم ہوگی اس میں سارے معاہدے ہوں گے اللہ قیام کرو کھڑا اس ترتیب سے کرے گا کہ حد متعین ہو جائے گی یہاں سے وہاں تک لوگوں کی شفاعت کرے مواہدیں ابو حل نبی رنس سوال کیا من اسد اللہ سے بے شفایت عمل خیال وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفایت کریں گے اسد اللہ سے بے شفایت یامر خیال ہے صرف ان خوش نصیبوں کی شفایت کروں گا جنہوں نے لا کہا بالکل دل سے خالص ہوگی خالص ہونے کا مانا ایک ذرے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو بالکل خالص ملاوٹ ہوگی تو خالص نہیں رہے گی توحید خالص ہو سچا فہم ہو سدقے توحید سدقے خیدہ خالص ہوگے ان کی شکایت کروں یہاں بھی کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ کہ تووید باری تو اعلیٰ ہی وہ قیمتی ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت کا سبب بنی رحمت ایک سہارا امت کے لیے بشارت ا ترغیب و تحریب کی حدیث ہے رسول رسم کے پاس کچھ لوگ ہے اسلام قبول کیا ان شخص عبد الرحمان نامز کی وہ جانتا تھا مسلمانوں کے احوال کو فقر ہے غربت ہے افلاس ہے پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے ہیں عرض کیا کہ یارس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعصب اللہ کا ملک ان کے ملک سلیمان اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بادشاہ دے دے جو سلیمان علیہ السلام کو دی تھی ان کی حکملانی مسیحی تھی خزانے ان کے ساتھ چلتے تھے دولت کی ریل فیل تھی فخر نہیں تھا فاقے نہیں تھے تو آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ تھے جبکہ نبیلا سلام کو اختیار دیا گیا تھا اگر آپ چاہیں یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دوں کبھی جائیں مکہ مدینہ پہاڑ دیکھے سارے سونے کے بنا دوں اور یہ جو ہجر ہے نیچے پتھر کنکریاں یہ ہیرے بنا دو دولت ساتھ لے کے چلو نشر توحید کی دولت کو پھیلا دو لٹا دو چاہو تم ایسا کر دو فرما کہ نہیں میں مسکین بندہ بننا چاہتا ہوں کڑی تو آ جاؤں ہجیوں مجھے پسند یہ ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں جس دن کھانا جستیاب ہو تیرا شکر ادا کروں جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں صبر کرالی سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کر لیتے عبد الرحمان افسر بلیمان اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے کہیں بہتر کہیں بہتر ان کی بادشاہت انسانوں پر جنوں پر درندوں پرندوں پر زمین اور تری کی مخلومات پر تھی مگر کتنا عرصہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کی دو نہیں جو مجھے عطا ہوا وہ دائمی چیز ہے وہ کیا چیز شفاط اللہ نے مجھے میری امت کے لیے بھرپور شفاعت کا مقام دے دیا جس کا نفع قیامت کے دن میری امت کے دن آدھی سے زیادہ امت جنت میں جائے گی میری شفاف سے وہ بادشاہ تو دھری کے دھری رہ گی دین کے لیے دوام ہے رکعت ہے فجر خیر انہوں نے دنیا معافی ہے فجر کی دو رکعت دو سنتے پوری دنیا سے قیمت تھی اس کا کہا یہی مانا اس کو دنیا ختم ہو جائے گی کتنا عرصہ جیو کتنا عرصہ کھا پی لو مگر فجر کی دو سنتوں کے لیے دوام ہے استمرار مستقل خیال یہ میٹھے کے نہیں یہ قائم رہے لام سبحان اللہ الحمد للہ اکبر ایک دفعہ سبحان اللہ اکبر کہہ دوں چار کلمات ایک بار کہہ لو مجھے ہر اس چیز سے محروم ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے کوئی چیز بات بچی ہر جگہ سورج جا دھوپ جا پوری کائنات منور ہے سورج کی دھوپ سے تو چار کلمات ایک بار کہہ لو ہر اس چیز سے محروم وجہ یہی ہے یہ کائنات ساری کے ساری بالآ ختم ہو یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے بل باقیات جو سارے باقی آئے تھے یہ باقیات ہمیشہ باقی رہنے والے یہ نیکیاں یہ اسرا ہمیشہ باقی اور قائم رہیں گے ہمیشہ قائم رہیں گے تو فرمایا کہ یہ بادشاہ صلی اللہ علیہ السلام کی ان کے لیے ایک اعزاز ہے دنیا میں اور خوب اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے خوب اسلام کی تبلیغ کی توحید کو پھیلایا اس دولت کی وجہ سے اس بادشاہد کی وجہ سے بادشاہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے آج ہم ملوکیت پر بڑے برس دیں یہ جمہوریت کے چمپئن جمہوریت جمہوریت دنیا کا سب سے گندا نظام جمہوریت بادشاہ پر تنقید کرتے ہیں ارے سر علیہ السلام بادشاہ داؤد السلام بادشاہ علیہ السلام نے دعا کی ان کے بعد عامر نبی نے کہ ہم ایک بادشاہ دے تعلق اللہ نے دیا بادشاہ جہری نظام کیا ہے سوائے فطرے کے کچھ نہیں صرف فطرا ہی فطرا جمہوریت میں پوری پارٹی اقتدار پہ قابض ہوتی پوری پارٹی کو خوش کرنا پڑتا ووٹوں کی حفاظت کے لیے اب ان کو دو پلاؤ رشوتیں پیش کرو گندگی گندگی ملوکیت میں ایک فرد واحد حکومت کر رہا ہے. کتنا کھائے گا اگر کھاتا بھی ہے پوری پارٹی کو ٹھیک کرنا مشکل ہے لیکن ایک بادشاہ فرد واحد اس کی ہدایت آسان اگر وہ سنبھل گیا سیدھا ہو گیا دین پر آ گیا تو ملوکیت خلافت بن جائے گی جمہوریت کبھی نہیں بنے گی سلمان علیہ السلام بادشاہ لیکن صبح بھی بادشاہ ختم ہو جائے گا جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے شفاعت کر یہ قیامت کا قائم ہے اور قیامت کے روز امت کی شفاعت کروں گا بخشواؤں گا تو شفاعت بھی اسباب آثار رحمت میں سے اور سبب کیا ہے وہی توحید کی احساس عقیدہ توحید اس کا فهم ہر قسم کی شرک سے بچ جائے یہ احساس ہے قیامت کے دن شفاعت کے حصول کی اور یقیناً گناہ گاروں کا سہارا ہے یہ شفاعت موحد مجرم کے لیے جو صاحب تو توحید نہیں ہو لیکن گناہ میں کر رکھے ہیں جرائم کا ارتکاب میں کر رکھا ہے تو یہ گناہ جو ہے توحید کی برکت سے نبی اسلام کی شفاعت سے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور جنت کا پروانہ جاری کر گا تو فہم توحید ضروری ہے اللہ کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر قیامت کا کیونکہ پیاس کا عالم ہو شدید جان سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو تو کتنا پیاس سے برا حال ہو پسینے بھی جھوٹ رہے اندر پیاس بھی ہے بڑی شدید پسینے گرا ہوں گے بقدر جہنمی وہ جو پسینے والے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ارحنی من پسینے سے بچا لے خواہ جہنم میں ڈال دے ابھی جہنم کا ذات جھیلا نہیں صرف جو ایسے پسینہ اتنا خوفناک اور خطرناک ارحنی من حرو پسینے سے بچا لے خواہ جہنم میں ڈال دے رحمت کا سایہ اللہ کے عرف کا سایہ یقین بڑا کارامت ایک بڑی عظیم دولت اور نعمت اندر کی گرمی پیاس اس کا علاج کیا پورے میدان ہماشل میں ایک قطرہ پانی کے ایک قطرہ ہر ایک حوض نظر آ رہا نبی حقانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج معلوم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض قوثر کے ایک جام کی قیمت کیا ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا نہ اپنی مرضی سے قطرہ حاصل کر سکے گا اللہ کے نبی پیش کریں گے جس کے آپ ہو رہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے جس کا رنگ دودھ سے بڑھ کر سفید ہوگا برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہو ہوگا اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا اس حوض میں جنت کی دو لہریں گریں گی وہ پانی اس حوض میں داخل ہوگی نبی علیہ اسلام پیش کرے آسار رحمت میں سے یہ حوض آسار رحمت میں سے ایک بار نبی نبیر اسلم قبرستان کے اور فرمایا کہ اشتقنا الاسحال الا اخواننا اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو بھائیوں سے ملنے عرض کیا کہ السنا اخوان ہمار کے بھائی نے ان تم اصحابی تم میرے صحابہ ہو تمہارا مقام اونچا ہے اخوبت تو ہے یہ اسلام کے ناطے ہر بندہ بھائی ہے. ہر مسلمان لیکن تم بھائی بھی ہو اصحاب بھی ہو تمہارا شرف زیادہ ہے میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں مگر ان کے ان کے دلوں میں میری شدید محبت ہو گئی بن دیکھے ایمان لائیں گے ان کی بات کروں پھر آپ نے فرمایا کہ موڑ کے ملحو میری ان کی ملاقات حوض کوسر پہ ہو اج اشتہار تو ہے ملنے کا لیکن ملنے کی صورت نہیں اب قیامت کے قیام کا انتظار ہے حوض کوسر پہ جمع ہو اس میں اشارہ ہے کہ حوض کوسر کا پانی کس کو نصیب ہو جو میرے اخوان اخوان ہر ایک نہیں جو مجھ پر ایمان لائے بین دیکھے اور ایمان ایک معمولی حقیقت نہیں ایمان توحید خالص کا نام ایمان کا معنی یہ ہے نبی رحم کی سچی پیروی ہو آپ کی تعلیمات آپ کے فرامین ہر شے پر مقدم ہو قوم ہو برادری ہو باپ دادا ہو آپ کے خود ساختہ پیر ہو مرشد اور ایمان ہو ان کا قون آ جائے بلکہ پوری دنیا کا قون آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم جانے وہ میرے ہے ان سے میری ملاقات کی ہوگی صحیح بخاری میں آئے کچھ لوگ آئیں گے کچھ کیا بڑا چائے گا عہدے کو جامع جانے دینے کے لیے آپ سراپا اشتہار بن کے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے میں نفارتوں میں عہدے کوسل میں پہلے پہنچوں گا اپنی عمر سے ان کے لیے تیاری کروں گا جب وہ آئیں گے پہچان جائیں گے یہ پہچاننا کیسا ہے پہچاننے کی دو ایک ہے پہچاننا آیا کے ساتھ آیا کا مانا ہر بندے کی ذات کو پہچان یہ فلاں آنے والا خالد ہے فلاں سید ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے یہ پہچاننا نہ کے ساتھ اور ایک پہچاننا علامات کے ساتھ نبی اسلام کی حدیث ہے قیامت کے روز میری امت آئے گی ان کے وزو کے آزاد چمک رہے ہیں یہ علامت ہے آپ پہچان جائیں گے آزاد چمک رہے ہیں مگر اچانک اور تو بیسوں کے بات ہے گرفتار کر لیے گا. روک لیے آپ میری امت ہے ان کو کیوں روکا جا رہا یہاں پہ کیسے پہچانے اس علامت کے ذریعے کیوں روکا جا رہا ہے جگریل فرمایا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدتیں جاری کی بدتی اور جو ہی یہ صاحب نے آئے گی چمڑ ختم ہو جائے گی تاریخ کی اندھیرا پھیل جائے گا آزار مٹ جائیں گے نور ختم ہو جائے گا یہ بھی ایک نفسیاتی مار ایک بندے کو خوش کر کے خوشی کو چھین لیا جائے ایک نصیاتی مار یہ ان کو ماری جائے گی سب سبقت بے ٹولہ تو اس کا تقاضہ کیا ہے یعنی یہ رحمت کے آثار میں سے ہے مگر اس کا سبب کیا ہے دو چیزیں سبب نویر اسلام کی سنت کی محبت اور بے سے نفرت دو چیزیں سنت سے محبت اور اسی قوت کے ساتھ بدر سے نفرت اسے جامع کو نصیب بولو اللہ معاف کر دے گا غلطیاں معاف کر دے گا اور یہ سنت کی محبت کا جو جذبہ ہے اور بٹر سے نفرت کا جذبہ ہے اس عظیم نعمت کے حصول کا سبب مل جائے اللہ کی رحمت کے آثار میں سے میدان معاشرے میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کے چہرے کا دیدار اللہ ہم سب کو عطا دے سب سے بڑی نعمت ہے یہ اللہ کے دیدار کی انسون جنت جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت ہی جنت کو بھول جائیں گے بھول جائیں گے محلات بھول جائیں گے جنت کی نہریں میوے باہر ہر شہر بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا یہ دیدار میدان معاشرے میں بھی ہوگا اور جنت کے اندر بھی ہوگا جنت میں یہ دیدار کامیابی اور سچے ایمان کے دلیل ہوگا نبی رسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی آئے گا اور اپنا آپ ظاہر کرے گا ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ اور ایک اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ جو پہچان میں نہیں وہ پہچان میں نہیں منافقین اور مومنین سب ہوں گے منافق جو ہیں وہ کہیں کہ یہ اللہ ہے مومن کہیں نہیں کیونکہ نہیں سکم اس لیے وہ اللہ تشویش سے پاک ہے. یہ چہرہ تو تشویح کے ساتھ ہے تو مومن اپنے عقیدے کے ذریعے محفوظ ہو جائیں گے پھر اللہ اپنے اثر چہرے میں آئے گا اور مومن پہچان جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے گا منافقین میں سجدہ کریں گے مومنین میں سجدہ کریں گے لیکن منافق جب سجدہ کرنے لگیں گے ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور سجدہ نہیں کر پائے گے دتکار دیے جائیں گے مومن سجدہ کریں گے رفظالہ کا دار یہاں بھی توحید ہے اللہ پر ایمان لاؤ اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ نہیں تک مصر عیشی اللہ ہر تشبیح سے پاک ہے ہر تشبیح سے اب وہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے بالکل تشویش سے پاک نور سے بھرا ہوا یہ ہمارا رب ہے اب سجدے کا حکم آئے گا مومن سجدہ کریں گے منافقت نہیں کر پائیں گے اب وہ دھدکار دیے گا باقی جنت میں اللہ تعالی رحمت کے احسابے سے روزانہ دو بار اللہ کا دیدار ہوگا ایک عصر کے وقت ایک فجر کے وقت وہاں یہ اوقات نہیں لیکن جو اوقات آپ کے دنیا میں عصر یا فجر کے ہیں اللہ کا دیدار ہوگا اس میں یہ تعلیم اور تربیت ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو فجر کی نماز کی حفاظت کرو وقت کی پابندی کے ساتھ مرتاجم کی بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت ہے ان دو نمازوں کے وقت کو کھو چکی ہے کب پڑتی جب سورج عہد نکلنے کے قریب ہو اثر کب پڑتی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جب سورج ڈوبنے قریب ہو؟ ہمارے شیخ مزید اللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی اثر کی وقت ہو ساڑھے پانچ بجے قریب تو فرمایا کہ ان کی اثر کی اذان کا معنی یہ ہے کہ ہم مغرب کی تیاری کریں نبی اسلام کا وقت اثر کا کبھی آپ عصر کی نماز پڑھتے پڑھاتے فارغ ہوتے صحابہ کہتے ہیں اتنا وقفہ ہوتا کہ اونٹ ہنزمہ کرتے اس کی کھال اتارتے اس کا گوشت بناتے اس کو تقسیم کرتے اور سورج بھی زندہ ہوتا تھا اتنا وقفہ یہاں تو آدھا پونا گھنٹا گھنٹے کا ہے آگے مغرب شروع ہو صحابہ کہتے ہیں عصر پڑھ کے عوالی مدینہ جاتے تھے عوالی مدینہ چار سے سات مہینے مدینہ کے فاصلے میں پیدل جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں پہنچ دے سورج زندہ ہوتا اتنا وقفہ جو ان دو نمازوں کے وقت کی حفاظت کرے ان کو یقین اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو یہ اسباب رحمت میں سے یہ رحمت قیامت کی سب سے بڑی نعمت اور دولت اللہ کا دیدار ہر نعمت سے بڑی اور قیامت کا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ کے دیدار سے محرومی حسن بس یادہ جو لوگ ایمان لئے ہیں تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے اے قالو شاہدہ توحید کی گواہد ہے توحید کی گواہد ہے ان کے لیے الحسنہ جنت ہے بس زیادہ اور ایک اور نعمت بھی زیادہ کا معنی اللہ کے نبی نے اللہ کے چہرے کا دیدار بھی جنت بھی ملے گی اللہ کا دیدار بھی لیکن کس کے لیے احسن ہوں جنہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کیا نعمت کے کی کی اثار اثار کی حصول کے کی اسباب منقان جو اللہ کی اس ملاقات کا دیدار کا امید وار ہے متمنی ہے شوقین ہے وہ دو کام کرے نیک عمل کرے سنت رسول کے مطابق اور شرک نہ کرے کسی کو شریک نہ کرے اس کو اللہ کا دیدار جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے سیدھے قائم ہو گئے ان کے لیے بہت سے نعمتیں اللہ نے بیان کی آخری نعمت کیا آخر ہے کی کی غفور الرحیم الرحیم اللہ کی تو اس کو رب مان لیا اس پر اشتکامت اختیار کر لیا اللہ رب اور کوئی رب نہیں کوئی مشکل مشاع نہیں کوئی غوث نہیں کوئی دادا نہیں کوئی دستگیر نہیں صرف اللہ ہے ساری مشکل وشائی کرنے والا آیت روائی کرنے والا وہ خالق اور مالک اس پر قائم ہو گئے ایسے روک اللہ کا دیدار نصیب ہو اس بات سارے اس کی رحمت کے حضور معذرت بہت زیادہ ہو گیا اللہ پاک میں رمضان کی برفیات سے مستفید ہونے موقع بھی دے توحید بھی دے آخری گھڑیاں باقی ہیں آخری گھڑیوں میں اور جدو و سے کام لیا جائے اللہ تو لمحوں میں راضی ہو جاتا ہے وہ دل میں اخلاص ہو اس کی توحید کے لیے توبہ سچی ہو سچی توبہ تو اللہ تعالی جلدی راضی ہو جاتا ہے اور مان جاتا ہے اور بندے سے دوستی خلا کر لیتا ہے تو اللہ تعالی جو بھی اسمان رحمت قیامت کے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے اللہ سب کو معاف فرما دے علامہ سب سے راضی ہو جائے اللہ اپنے چہرے کا دیارم سب کا نصیب فرما دے وقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لک واخر دارانا الحمدلللہ رب العالمين